أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى هم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله و مہ من صبیل اس تجیب لب من قبل این يوم لا مرد له من اللہ ملکم مملج ان یوم عذن و مالکم منقیر ف ان عردو فما ارسلّ علیہ حفیظہ ان علیہ کا اِلبلاغ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُسِبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّا الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا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 مقصد سورہ شعرا کا شرک فی دعا کی نفی شرک کی اقسام میں جو سب سے جامع شرک ہے کہ پکار کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اور صرف یہ اللہ ہی پکار کے لائق ہے حوامی میں صبا میں اس مقصد کو ذکر کیا گیا ہے سورہ حامی مومن میں یہ دعویٰ بار بار ذکر کیا گیا تھا فد اللہ مخلث علہ الدّین وکال رب کمعنی استجب لقم ہو اللہ اللہ فد عل مخلصین اللہ الدین اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید حوامیم کی دیگر صورتوں میں وارد ہونے والے شبہات کے جوابات دیتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں اس دعوے پر اور اس مقصد پر وارد ہونے والے چار شبہات کے جوابات دیے گئے پہلا شبہ آیت نمبر پانچ میں دوسرا آیت نمبر پچیس میں تیسرا آیت نمبر چوالیس میں اور چوتھا آیت نمبر پینتالیس میں سور حامی شعورہ میں مزید تین شبہات ذکر کیے گئے ایک یہ کہ یہ بات آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نے نہیں کہی دوسرا تمام علماء آپ کے خلاف ہیں اور تیسرا کتابیں بھی آپ کی موافقت نہیں کرتی اور کتابیں بھی آپ کے خلاف ہیں ان میں سے ہر شعبے کے مختلف جوابات یہ دیے گئے ہیں یہ تیسرا شبہ کے تمام کتابیں آپ کے خلاف ہیں اس شعبے کے پانچ جوابات دیے جاتے ہیں تین جوابات یہ ذکر کیے گئے ہیں پہلا جواب و مختلف تمفی ہی فَحُكْمُهُ إِلَى حقمہ کہ آؤ اس اختلافی کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہو آؤ اس کا حل اللہ کی کتاب کی طرف لوٹاتے ہیں اور اللہ کی کتاب میں ڈھونڈتے ہیں دوسرا جواب آیت نمبر پندرہ میں وقل آمن تو بما اللَّهُ ضل كِتَابٍ من میں اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں تیسرا جواب آیت نمبر سترہ میں کہ آؤ میزان کی کتاب ہے اور اس پر چیزیں یہ تولی جاتی ہیں آؤ عقیدہ عمل جو بھی چیز ہو اس کتاب پر تولتے ہیں یہ تین جوابات یہ دیے گئے ہیں درمیان میں دلائل اخلیہ یہ ذکر کیے گئے اور اس سے پہلے کی آیات میں ایمان والوں کی کئی صفات یہ ذکر کی گئیں دنیا کی بے رغبتی ذکر کی گئی اور آخرت کے مقابلے میں دنیا اس کی کوئی حقیقت نہیں دنیا یہ ناپائدار چیز ہے بہتر تو وہ ہے کہ جو دیرپا ہو اور جس پر کوئی زوال اور فنا نہ آتی ہو پر آخرت کو ترجیح دینے والے جو اہل ایمان ہیں تو ان کی کئی صفات ذکر کی گئیں پہلی صفت آمنوں دوسری صفت وعلی رب توکل اور تیسری صفت یجنیبو نقبۂ و الفواہش چوتھی صفت و مَا غذیب و ہم جب غصہ ہوتے ہیں تو وہ درگزر کرتے ہیں اور بخشش کرتے ہیں یہ پانچویں صفت و لدین استجاب و ہم چھٹی صفت و اقام ساتویں صفت و امر و ہم اور آٹھویں صفت و مما رزق نہ یونفقون اور اللہ کے دیے گئے مال سے وہ خرچ کرتے ہیں اور نویں صفت آیت نمبر انتالیس میں کہ جب کوئی ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے ہم ينتصرون تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور پھر قرآن نے یہاں پر یہ تین چیزیں ذکر کی کہ اللہ نے تمہیں برابری کا حکم بھی دیا ہے اس پر بھی تم پہ کوئی مواخذہ نہیں و جزاء و سید تمہارے ساتھ اگر کوئی برائی کرے تو اس کا ترکی بترکی جواب تم دے سکتے ہو لیکن قرآن ہمیشہ درگزر اور اصلاح کی ترغیب دیتا ہے کہ اگر معافی کرو ہاں البتہ جیسے کل ان آیات میں ہم نے ذکر کیا کہ اہل ایمان ایک جانب قرآن کہتا ہے کہ جب غصہ ہوتے ہیں تو درگزر کرتے ہیں اور پھر اگلی آیت میں کہا کہ بدلہ بھی لیتے ہیں یعنی آپ نے مجرم کے حال کو دیکھنا ہے جو شخص آپ کے مقابل کھڑا ہے اس کے حال کو دیکھنا ہے اگر وہ ایسا ہے کہ اگر تم اسے درگزر کرو تو ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جن جن میں حیا ہوتی ہے اگر آپ ان کے ساتھ درگزر اور عفو والا معاملہ کریں تو بعض پھر ہمیشہ آپ کے غلام رہتے ہیں ہمیشہ آپ کے احسان مند رہتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر آپ انہیں سزا نہ دیں بعض کمینے قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو کمینے کو اس کی کمینگی کی سزا دینا یہ جی اگر آپ یہ نہ کریں تو اس کی یہ اس کا یہ شر یہ مزید بڑھتا ہے مقابل کے حال کو دیکھنا ہے اور اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو آفواہ اور درگزر ہاں البتہ اسلام قرآن تمہیں ظلم سے بچاتا ہے کہ ظلم یہ نہ کرو تو ایمان والوں کی یہ صفات یہ ذکر کی گئی یہ جی ابس ایت میں و من یدل اللہ فما له من ولی من بعد یہ جی انایات میں تخویف دی جا رہی ہے منکرین کو و من یدل اللہ اور جس پر اور جسے اللہ گمراہ کرے اور جس پر گمراہی کی مہر لگائے کیونکہ گمراہی اللہ کسی کو ابتدان گمراہ نہیں کرتا بلکہ انسان کے اپنے عمل کے بلبوتے پہ اللہ اس پر مہر گمراہی کی لگاتا ہے وم عد للہ اور جس پر اللہ گمراہی کی مہر لگا دے فَمَا لہو میں ولی یہ ممبا دے تو پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی مددگار ممباد ہی یہ اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد کون اسے توفیق دے گا کہ اسے ہدایت پر لا سکے وہ طرف عالمین لما راول آذاب اور تم دیکھو گے ظالموں کو لما راول آذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ قیامت کا حال ہے تخویف اخروی اور تم دیکھو گے ظالموں کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو یقلون تو کہیں گے حل علا مرد منصبیل کہ آیا ہے واپسی کا کوئی راستہ واپسی کی کوئی راہ ہے مرد یہ یا تو ظرف ہے یعنی لوٹنے کی جگہ لوٹنے کا وقت اور یا مرد یہ اس میں فیل ہے یعنی بظاہر اسم ہے اور بمانہ فیل کے الہ مرد من سبیل تو وہ کہیں گے کہ آیا ہے واپسی کی کوئی راہ واپسی کا کوئی راستہ ہے اور قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں دنیا سے ایک مرتبہ آ گئے اب دوبارہ پلٹنے کی کوئی سبیل اور کوئی راستہ نہیں ہے وہ تراہم یوردون علیہ اور تم دیکھو گے ان کو یوردون علیہ کہ جب وہ پیش کیے جائیں گے آلیہ اس عذاب پر اس سے پہلے آیت میں آذاب یہ ذکر کیا گیا اور تم دیکھو گے انہیں اگرچہ عذاب یہ مذکر ہے اور یہاں پہ ہا ہاضمیر یہ مونس کی لیکن مراد اس سے چونکہ نار تھا یعنی جہنم کی آگ تھی تو بطویل نار اسی وجہ سے مونس کی ضمیر یہ لائی گئی ہے و تراہم یوردون اور تم دیکھو گے انہیں یوردون علیہ کہ پیش کیے جائیں گے علیہہ اس آگ پر خواشعین اس عذاب پر اس آگ پر خاشعی ن منزالِ یہ آنکھیں جکائے ہوئے خواشعین یہ آنکھیں جھکائے ہوئے خواشعین جھکے ہوئے آنکھیں جھکائے ہوئے منزالِ ذلت کی وجہ سے یا خاشعین جھکے ہوئے منزالی ذلت کی وجہ سے جی انسان بعض اوقات جھکتا ہے لیکن وہ ذلت کی وجہ سے وہ جھکتا نہیں ہے بلکہ عزت کی وجہ سے جیسے اللہ کے سامنے جھکنا یہ اللہ کا بندوں پر حق بھی ہے انسان کی بندگی تب ہی کامل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے تو اللہ کے سامنے جھکنا یہ انسان کے لیے عزت کا مقام ہے لیکن یہاں پہ ان مجرمین کا قیامت میں انہوں نے سر جھکایا ہوگا لیکن ذلت کی وجہ سے ذلیل کھڑے ہوں گے خاشعین من الِ جکے ہوئے منزالِ ذلت کی وجہ سے من طرف خفی اور دیکھ رہے ہوں گے منترفِن خفیئن چھپی آنکھوں سے چھپی آنکھ سے وہ دیکھ رہے ہوں گے اس عذاب کو یعنی اس کی زیادہ کراہت کی وجہ سے کیونکہ انسان جب اس کے سامنے کوئی ہولناک چیز وہ ہوتی ہے تو خوف کے مارے وہ آنکھیں بند کر دیتا ہے اور آنکھوں کے ان کناروں میں ان چیز کو وہ دیکھتا ہے مثلا انسان ایک بلند و بالا پہاڑیوں میں وہ جب سفر کر رہا ہوتا ہے اور نیچے گہرائی ہوتی ہے تو بعض لوگ وہ خوف کی وجہ سے اس گہرائی کو وہ دیکھ نہیں سکتے ینظرون خفی تو وہ دیکھ رہے ہوں گے اور چونکہ آذاب قیامت کا جہنم کا جہنم کا عذاب جہنم کی آگ یہ تو بڑا ہولناک منظر ہوگا تو یہ اسے براہ راست دیکھ نہیں سکیں گے ینظرون مین ترفن خفی وہ دیکھ رہے ہوں گے چھپی آنکھ سے وقال اللّین آمنو اور کہیں گے وہ لوگ کے جو ایمان لائے تھے اللہ کی کتاب پر توحید پر ان القاصرین الدین خصیر و اور مجرموں کے سامنے ایمان والوں کا یہ کہنا تو یہ ان کی ذلت میں مزید اضافہ کرے گا کیونکہ ایمان والے جب ان کے سامنے ایسی باتیں کریں گے تو یہ ان کی اہانت میں ان کی تزلیل میں مزید اضافہ کرے گا وکال الدین کفور کیونکہ دنیا میں انہی لوگوں کا یہ مذاق اڑاتے تھے وقال الدین آمن اور کہیں گے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے تھے اللہ کی توحید پر اللہ کی کتاب پر ان القاصرین اللہ ددین خصیرو انفسم بے شک گاٹھا پانے والے اور بے شک نقصان کرنے والے الدین وہ لوگ خسرو انفسہم کہ جنہوں نے گنوایا اپنی جانوں کو اپنے آپ کو جنہوں نے اپنے آپ کو گاٹے میں ڈالا اور صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ وہ اہلیم اور اپنے گھر والوں کو اپنے تابے داروں کو بھی انہیں بھی انہوں نے تاوان میں ڈالا اسے بھی انہیں بھی ان لوگوں نے گاٹے میں ڈالا ان الخاصریندین خصیرر انفُسم بے شک گاٹھا پانے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گاٹھے میں ڈالا اپنے آپ کو و اہلیم اور اپنے تابے کو یوم القیامہ قیامت کے دن خبردار ان نظالمی نفی عذابلم مقیم بے شک ظالم وہ ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے دائمی عذاب میں ہوں گے تو کہاں گئے ان کے وہ اولیاء کہ جن پر ان کا گمان تھا کہ وہ برے وقت میں ان کے کام آئیں گے اور ان کی دادرسی کریں گے تو جواب وما کا نلم میں اولیاء انسرون اور نہیں ہوں گے ان مشرقین کے لیے من اولیا آ کوئی کار ساز کوئی مددگار انسرون کے کہ جو مدد کرے ان کی مندون اللہ اللہ کے بغیر و فَمَا لَهُ مِنْ ل <سَبیل> اور جس پر اللہ گمراہی کی مہر لگا دے فمال منصبیل تو نہیں ہے اس کے لیے ہدایت کی ہدایت کا کوئی راستہ اور نہیں ہے اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ لربکم اب اس تجیب الرب ابسایت میں یہ چوتھا جواب ہے اس تیسرے شبے کا کہ تمام کتابیں آپ کے خلاف ہیں تو تین جوابات اس سے قبل دیے جا چکے اب یہ چوتھا جواب ہے کہ تمام کتابیں میرے خلاف ہیں میں تو اپنے رب کی کتاب مانتا ہوں اور تمہیں بھی یہ دعوت دیتا ہوں اس تجیبول رب مانو حکم مانو اپنے رب کا اور یہاں پہ استجابت بمانا ماننے کے یہاں پہ یہ سین اور تا یہ مزید تاقید کے لیے سین اور تا ہر جگہ یہ طلب کے معنوں میں نہیں آتا بلکہ یہاں پہ سین اور تا یہ مزید تاکید کے لیے کہ مانو عجیب لیکن اس میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے اس تجیبو استجابت کا لفظ لایا گیا ہے کہ اپنے رب کا کہاں مانو اور بڑی تاکید کے ساتھ مانو یہ اللہ کی کتاب مانو اور رب کا کہاں کہاں پہ ہے وہ قرآن میں ہی ہے وہی میں ہی ہے یہ اپنے رب کا کہاں مانو یہ کہ آج ماننے کا موقع ہے اس سے پہلے من قبل ائیات یہ یومن یہ قبل اس کے کہ آ جائے وہ دن لامرد لہو من اللہ یہ کہ کوئی واپسی نہیں ہوگی اس دن کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے یعنی جب اللہ ایک مرتبہ وہ دن لے آئے گا تو پھر اس دن کی واپسی نہیں ہوگی کہ دوبارہ ریوائنڈ ہو جائے اور دوبارہ دنیا کی زندگی کی طرف کوئی پلٹ سکے لا مرد لہو من اللہ ہی نہیں ہوگی نہیں ہوگا پلٹنا اس دن کا من اللہ اللہ کی جانب سے اور کوئی اور پھیر نہیں سکے گا یہ اللہ پھیرے گا نہیں اور کوئی اور اس کے پھیرنے کی وہ طاقت نہیں ہوگی لا مرد له من اللہ نہیں ہوگا پھرنا نہ لہو اس دن کے لئے من اللہ اللہ کی طرف سے اور کوئی اور اس کی طاقت نہیں ہوگی مالک ان یوم نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی جائے پنا یوم اس دن پناہ کی کوئی جگہ وہ نہیں ہوگی سوائے اللہ کے وہ مالکم نکیر اور نہیں ہوگا تمہارے لیے من نکیرن نکیر یہاں پہ یا تو مزدر ہے بمانے انکار کے تو مانا یہ وما لکم من نکیر اور نہیں ہوگا تمہارے لیے منقیر کوئی انکار مفید یا کوئی انکار فائدہ دینے والا یعنی اگر تم انکار بھی کرو گے تو وہ انکار دنیا میں تو انسان جھوٹ موٹ ایک بات سے انکار کر لیتا ہے بعض اوقات چھوٹ جاتا ہے لیکن بروز قیامت اگر تم انکار بھی کرو گے تو وہ انکار تمہارا کوئی مفید نہیں ہوگا اور تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا وما نقیر۔ اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی انکار مفید یا فائدہ دینے والا اور یا نکیر مانے اس میں فائل کے منکر کے معنوں میں مانا یہ وما من نقیر اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی روک ٹوک کرنے والا کوئی انکار کرنے والا مانا یہ کہ تمہاری طرف سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ یہ اللہ کے عذاب کو وہ روک سکے اور کسی کی یہ طاقت اور کسی کی یہ مجال نہیں ہوگی یہ اب ابسایت میں زجر ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ کا اور رب کا کہا نہیں مانتے بلکہ اعراض پر اسی طرح ڈٹے رہتے ہیں تو اس میں پیغمبر کو تسلی بھی دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنا کام کر دیا منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ آپ کا کام اللہ کا کلام پہنچانا ہے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور آگے پھر انسان کی حالت ذکر کی گئی ہے اور یہ بھی پیغمبر کی مزید تسلی کے لیے کہ ان ناشکروں کا انسان کی فطرت میں اپنے مالک کی اتنی ناشکری ہے تو اے پیغمبر جب مالک کے ساتھ ان کا یہ حال ہے تو تمہارا آپ کے ساتھ ان کا معاملہ تو اس پر دل چھوٹا نہ کریں کیونکہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے فین آ بس اگر یہ لوگ اعراض کریں یعنی اللہ کا حکم نہ مانے قرآن نہ مانے ایراز کریں فما ارسل کا علیہ حفیظہ تو ہم نے نہیں بھیجا آپ اے پیغمبر آپ کو ان پر کوئی نگاہ ہم نے آپ کو ان کا نگاہ نہیں بنایا کہ آپ ان کے اعمال کی نگاہ کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں آپ کی ذمہ داری ہے کیا ان علیہ کا البلاغ نہیں ہے آپ پر اے پیغمبر البلاغ مگر پہنچانا اللہ کی کتاب کا آپ کی ذمہ داری یہ ہے تو اب انسان کی حالت یہ ذکر کی جاتی ہے وہ انداً انسان رحمتا اور اس میں پیغمبر کو مزید تسلی وہ دی جا رہی ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ یہ معاملہ ہے وہ رب کی اتنے اتنی ناشکری کرتا ہے تو اے پیغمبر یہ آپ کے ساتھ ان کا معاملہ پھر کیسے ہوگا وہ انکل انسان منہ رحمتاً اور بے شک ہم جب ہم چکاتے ہیں کسی انسان کو منہ اپنی طرف سے رحمتن کوئی مہربانی صحت دے دیتے ہیں مال دے دیتے ہیں فر ہے تو وہ خوش ہوتا ہے بےحا یہ جی اس نعمت پر لیکن یہ خوش ہونا یہ تکبر کا تو وہ خوش ہوتا ہے یہ جی تکبر کے طور پر بہا اس نعمت پہ حالانکہ اللہ کی نعمت پر خوشی کرنا یہ کوئی منع نہیں ہے اور نہ کوئی ممنوع ہے لیکن یہاں پہ یہ فرحہ سے مراد وہ تکبر کہ یہ میرا حق ہے جس طرح اس سے پہلے جگہ جگہ منکر انسان کی حالت وہ ذکر کی گئی سورہ حامم سجدہ میں بھی ذکر کیا گیا اور قارون کی بھی یہ صفت سورہ قصص میں ذکر کی تھی کہ یہ میرا حق ہے فرح ہے تو وہ خوش ہوتا ہے بہا اس نعمت پر تکبرانا اپنے آپ کو بڑا جان کر وہ انتصب ہم سی اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت سی یہاں پہ مراد مصیبت بے ماک دمت ہم اور یہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے کہ ایسا نہیں بلکہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے انسان کو یہ مصیبت اس پہ آتی ہے جیسے اس سے پہلے ہم نے وماساب مصیبت ادی کم اس کے تحت ہم نے تفصیل بھی کی ونت سب ہم اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت بے مقد مت اے اس کے کہ کیے ہیں یا آگے بھیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے فعند انسان اکفور بس بے شک انسان یہ بڑا نا شکرہ ہے اور یہاں پہ رحمت اور نعمت کی نسبت یہ اللہ نے اپنی جانب کی وجہ یہ کہ یہ رحمت اور یہ نعمت ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی جانب کی جائے اور انسان پر جو مصیبت آن پڑتی ہے تو انسان کے اپنے سیاہ اعمال کی وجہ سے تو صبح ستم بما قدمت <عَيْدِيهِم> ادی ہائت میں دعوی توحید دعوی توحید کے پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور وہی زمین اور آسمان کا اس کائنات کا بادشاہ وہ ہے اور اس پر دلیل بھی ذکر کی جاتی ہے کہ وہ خالق لکل لشے ہے ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا ہے لاہ ملک سماوات خاص اللہ کے اختیار میں ہے بادشاہی آسمانوں کی ول اور زمین کی یقل وماشا پیدا کرتا ہے اللہ وہ جو چاہے یہ اللہ کی مرضی ہے یہ حب المیشا و اناسن بخشتے ہیں وہ جسے چاہیں اناسن محض لڑکیاں صرف لڑکیاں وہ دیتا ہے کسی کے ہاں صرف لڑکیوں کی پیدائش ہی ہوتی ہے جیسے حضرت شعیب علیہ السلام ان کی صرف بیٹیاں تھیں پیغمبر ہے لیکن یہ اپنے آپ کو کوئی نرینہ اولاد وہ دے نہیں سکتے وہ یہ بلیمئی اور بخشتے ہیں جسے چاہے الذکور محض یا صرف لڑکے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں صرف ذکور لڑکے دیے گئے تھے حالانکہ اب المبیا ہے اسی طرح اویزوی جو ہم زکرانوں و اناسا یا جوڑا دیتے ہیں جوڑا بناتے ہیں یا جوڑا دیتے ہیں یا جمع کرتے ہیں تجویز جمع کرنا جوڑا بنانا یا جوڑا جوڑا دیتے ہیں ذکرانن لڑکے بھی و عناصن اور لڑکیاں بھی یعنی مطلب یہ مکس دیتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں یہ دونوں دیتے ہیں جیسے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے بھی دیے گئے تھے اور لڑکیاں بھی دی گئی تھیں وہ علوم یشا و عقیم اور بناتے ہیں جسے چاہیں عقیمن بانج عقیم بانج جس کی کوئی اولاد وہ نہیں ہوتی وہ عالم عیشا و عقیمن اور بناتے ہیں جسے چاہے عقیمن بانج اور آگے اللہ کی دو صفات ذکر کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو تقسیم کرتا ہے بندوں میں کسی کو لڑکے کسی کو لڑکیاں کسی کو دونوں اور کسی کو لولت چھوڑ دیتے ہیں تو کیا یہ بالکل بس جیسے اتفاقی طور پر سب کچھ ہو رہا ہے نہیں ایسا نہیں بلکہ ان نحو عالیم القدیر بے شک وہ اللہ علیم سب کچھ جاننے والا اور قدیر بڑی قدرت والا ہے یہ سب کچھ اس کے علم اور اس کے قدرت کے تحت یہ ہو رہا ہے ورنہ اللہ کسی کو جب نہ دینے پر آئے تو انسان کئی کئی شادیاں وہ کر لیتا ہے لیکن نصیب میں اگر کسی اولاد کا نہیں ہونا ہوتا تو انسان یہاں سے کہاں تک علاج کے لیے وہ چلا جاتا ہے لیکن جب قسمت میں نہیں اللہ کی طرف سے نہیں اور حالانکہ کوئی غذر نہ مرد کو ہوتا ہے نہ عورت کو ہوتا ہے لیکن اسے لاولد اور اسی طرح عقیم اور بان چھوڑ دیتا ہے عالم عشا و حافظ ابن کثیر نے یہاں پہ ایک بات ذکر کی ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو مقام ہے تو یہاں پہ یہ یعنی ماں باپ کے حوالے سے اس مقام میں ماں باپ کے حوالے سے قرآن نے یہ کہا ہے کہ کسی کو لڑکیاں دیتا ہے اور کسی کو لڑکے دیتا ہے اور کسی کو دونوں دیتا ہے اور کسی کو اسی طرح لاولد بغیر اولاد کے چھوڑ دیتا ہے جی اس سے پہلے قرآن مجید نے جب سورہ مریم میں یہ جی آیت نمبر اکیس میں ولنج آلہ آیتس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو نشانی بناتے ہیں لوگوں کے لیے تو وہاں پہ ابن کثیر نے اسی آیت کا حوالہ دیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک انسانوں کو اللہ نے چار طریقوں پر پیدا کیا ہے چار طریقوں پر پیدا کیا ہے اضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے یعنی وہ نہ مذکر اور نا معنت سے وہ پیدا کیے گئے ہیں بلکہ مٹی سے تو یہ ایک قسم کی پیدائش ہوا کو ہوا علیہ السلام کو یہ جی اللہ نے مرد سے پیدا کیا ہے بغیر عورت کے یہ دوسری طرح کی پیدائش ہے باقی ماندہ جتنی مخلوق ہے تو یہ مذکر اور معنث دونوں کے ملاب سے یہ پیدا کیے جاتے ہیں یہ تیسری قسم کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ عورت سے ہے بغیر مذکر کے تو اسی لیے قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ کو لَهُ آیَتًا اور تاکہ ہم بنائے اسے نشانی لوگوں کے لیے تو وہ یہ جی اولاد پیدا کرنے کے اعتبار سے وہ چاروں اقسام اور یہاں پر ماں باپ کی یہ چار اقسام یہ ذکر کی گئی ہیں کہ کسی کو صرف لڑکے کسی کو صرف لڑکیاں کسی کو دونوں اور کسی کو بانج لاولت اور بغیر اولاد کے اللہ چھوڑ دیتا ہے تو قرآن مجید میں یہ چاروں چاروں اقسام یہ ذکر کی گئی ہیں ویج عالم عشا و عقیم ان قدیر بے شکی اللہ یہ جاننے والا سب کچھ جاننے والا اور قدیر قدرت والا ہے مکان وراحجاب گزشتہ آیت میں جس طرح ظاہری اولاد کا دینا یہ اللہ کی مشیت پہ تھا تو اسی طرح اللہ بندوں میں سے جسے جس کے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ یہ بھی اللہ کی مشیت ہے کہ جب اللہ بندوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے تو اس کے تین طریقے قرآن نے یہاں پہ یہ ذکر کیے ہیں و ماکانل بشرین اور یہ بھی اللہ کی مشیت ہے للہ ملک سماواتبل اور یہ اللہ کی بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی وہ بندوں میں سے جسے پسند کرتا ہے جسے چاہتا ہے تو اسی کو منتخب کرتا ہے وہ ماکان عل بشرین اور نہیں جائز لشرین کسی بھی انسان کے لیے یہ اور نہیں مناسب اور نہیں جائز لے بشر ان کسی بھی بشر کے لیے کسی بھی انسان کے لیے یہ کل محلہ ہو کہ بات کریں اس سے اللہ یہ اللہ کسی بندے کے ساتھ بات کرنا براہ راست کسی بندے کے ساتھ نہیں کرتا ہاں بندوں کے ساتھ یہ اللہ جب بات کرتا ہے تو اس کے تین طریقے ہیں یا تو اللہ وحین وہی سے مراد یہاں پہ الہام ہے ویسے وہی کہتے بھی ہیں وہی کا معنی جی چپکے سے بات کرنا وہی کہتے ہیں کہ جس میں سرعت سے کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا اور چپکے سے خفیہ طریقے سے کوئی اشارہ کرنا وہی کا لغوی معنی یہ ہے تو یہاں پہ وحین سے مراد الہام ہے یعنی دل میں اللہ بات ڈال دیتے ہیں اور قرآن میں الہام پر بھی وہی کا اطلاق ہوتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے متعلق سورہ معدہ میں ذکر کیا تھا اسی طرح الہام دل میں بات ڈالنا سورہ قصص میں حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے بھی آیا تھا کہ میں نے انہیں دل میں یہ بات ڈالی اللہ مگر الہام کے ذریعے کہ اللہ دل میں بات ڈال دیتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے یہ اوم وارا احجاب حجاب اور الہام یہ پیغمبروں کو بھی پیغمبروں کو تو وہی آتی ہے لیکن الہام انہیں بھی ہوتا ہے اور پیغمبروں کے علاوہ جتنے عام لوگ ہیں الہام انہیں ہوتا ہے اللہ دل میں بات ڈال دیتے ہیں اوم وارا ایجاب حجاب یا پردے کے پیچھے سے حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ اوم ورہ احجاب دنیا میں یہ ان کے ساتھ پردے کے پیچھے سے کلام ہوا تھا باتیں انہوں نے سنی تھی لیکن اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور معراج کی رات میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ ہم کلام ہوئے ہیں وہ بھی اوم وارا احجاب یہ جو کہا جاتا ہے کہ فقان قابقین او ادنا اور اس میں وہ ضعیف تفسیر کی جاتی ہے سورہ نجم میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے لیکن وہ بھی معراج کی رات میں اللہ کے اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ جو کلام کیا ہے تو اومجاب پردے کے پیچھے سے اور تیسرا طریقہ کہ اللہ اپنے بندوں کو وہی بیچتے ہیں تو یہ معروف طریقہ ہے یہ تیسرا او رسلہ رسولن یا یہ کہ وہ بیچتے ہیں رسولن کوئی کوئی قاصد کوئی فرشتہ رسول سے مراد یہاں پہ وہ قاصد ہے پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والا پیغمبر کو بھی پیغمبر اسی وجہ سے کہ وہ پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے اور فرشتہ بھی اللہ کا پیغام ہی لانے والا ہوتا ہے یا وہ بیچتے ہیں رسولن کوئی فرشتہ کوئی پیغام پہنچانے والا فرشتہ فیوح نہیں مایاشا تو وہ وہی کرتا ہے اللہ کے حکم سے مایاشاہ وہ جو چاہیں اور پھر اس وحی کی احادیث میں مختلف طریقوں پر یہ آتا ہے کبھی جبریل آتے تھے انسانی صورت میں جیسے وہ حدیث جبریل میں انسانی صورت میں وہ آئے ہیں اسی طرح جبریل کبھی اپنی شکل میں وہ آتے تھے یہ جی کبھی اپنی صورت میں کبھی اپنی شکل میں وہ آتے تھے کبھی یہ اللہ کے پیغمبر کے دل میں ایک بات جو ہے وہ ڈال دی جاتی تھی اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ان کو ایک گھنٹے کی سی آواز بھی سنائی دیتی تھی اور, اور یہ سب سے زیادہ وہ باری وہی ہوتی تھی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہی کبھی گھنٹے کی آواز کی طرح ہوتی ہے اور یہ مجھ پر سب سے زیادہ یہ باری ہوتی ہے تو یہ مختلف طریقوں پر احادیث میں یہ آتا ہے ل رسول اسی طرح پیغمبروں کا خواب وہ وہی ہوتی ہے فیوح یہ بھی اتنی ہمایشات تو بس وہی کرتا ہے اللہ کے حکم سے وہ جو چاہے انہوں علی حکیم بے شک یہ اللہ یہ انسان اللہ کے ساتھ براہ راست کلام کیوں نہیں کر سکتا وجہ یہ کہ وہ بہت برتر ہے اونچے مرتبے والا ہے اور حکیم بڑی حکمت والا ہے اس طریقے پر انسانوں کا انسانوں کو اپنا پیغام پہنچانا اس میں اس کی بڑی حکمتیں ہیں اب سائٹ میں ترغیب القرآن اور یہ وہ پانچواں جواب ہے کہ تمام کتابیں آپ کے خلاف ہیں تو مجھے تو اللہ نے قرآن کی وہی کی ہے تمہیں کس کتاب کی وہی کی گئی ہے وہ کدا لکھا روح امرنا جس طرح ہم نے دیگر پیغمبروں کو وحی کی تھی تو اسی طرح وہی کی ہے ہم نے آپ کی طرف ہے پیغمبر روحن قرآن کی روحن قرآن کی من امرنا یہ اپنے حکم سے اپنے حکم سے ہم نے آپ کو قرآن کی وہی کی ہے اور یا یہ من امرنا یہ بیان ہے روحن کی کہ یہ روح کیا ہے یعنی اپنے دین کی امر سے مراد دین ہے من امرنا اے من دیننا ہم نے آپ کو قرآن کی وہی کی ہے من امرنا یعنی اپنے دین کی قرآن کیا ہے یہ دین ہے ماکن تدری ملکتاب ولی ایمان اور قرآن کو روح کہا ایک روح ہے کہ جس روح البدان کے جس سے بدن تازہ ہوتا ہے اور ایک روح ہے کہ جس سے روح تازہ ہوتی ہے انسان روح اور جسم دونوں سے مرکب ہے روح کی تربیت کے لیے بدن کی تربیت بدن تازہ ہے اس روح پر کہ جو روح اللہ کا حکم ہے اور وہ انسان میں ڈالی گئی ہے اس روح کی تازگی کے لیے اور اس روح کی زندگی کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے قدالی کا اسی لیے قرآن کو روح کہا جاتا ہے کیونکہ یہ روح الارواح ہے یہ ارواح کی روح ہے آپ کی روح تب ہی تازہ ہوگی زندہ ہوگی جب آپ اس کو قرآن کی یہ یہ پہنچائیں گے ما کنت تدری ملک کتاب و ایمان اب اس میں قرآن کی اس وحی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے پیغمبر ما کن تدری مل کتاب یہ آپ نہیں جانتے تھے مل کتاب کے کیا ہے کتاب قرآن کے نزول سے پہلے پیغمبر یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی, بھی یہ نہیں تھا کہ مل کتاب کتاب کیا ہے ولل ایمان یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ ولل ایمان اور نہ ہی اگر مانا کیا جائے کہ آپ ایمان ما کن تدری مل ایمان کہ آپ اے پیغمبر نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے یہ تو یاد رکھیں یہ معنی بظاہر بے ادبی کا معنی ہے کہ پیغمبر ان میں ایمان نہیں ہے کیونکہ ہر پیغمبر یہ نبوت ملنے سے پہلے اور وہی آنے سے پہلے بھی وہ مومن ہوتا ہے یہی وجہ ہے جیسے ابن جزئی تصحیل میں یہ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فعین کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ٹھیک ہے لمبر کتاب کہ پیغمبر کو کتاب کے بارے میں کوئی معلوم نہیں تھا تو اس میں تو چلو کوئی اشکال نہیں ہے یقیناً قرآن کے نزول سے پہلے پیغمبر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھ پر قرآن جیسی آزیمشان کتاب کا نزول ہوگا لیکن وم ایمان۔ پیغمبر ایمان بھی نہیں جانتا ففی اشکال اس میں اعتراض وارد ہوتا ہے لئن الانبیاء مؤمنون قبلا قبل آف پیغمبر وہ اللہ پر ایمان بےست سے پہلے اور وہی آنے سے پہلے بھی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر جو ایمان کی نفی کی گئی ہے تو اس سے مراد ایمان کی تفصیلات ہیں اسی لیے معنی ہم کرتے ہیں معقن تدری مل کتاب و ایمان نہیں جانتے تھے آپ کہ کیا ہے کتاب قرآن جیسی عظیم وشان کتاب آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ آپ کو قرآن جیسی عظیم نعمت دیں گے ہمارا بھی یہ گمان نہیں تھا اور یہ ہماری بھی امید نہیں تھی کہ ہم جیسے گناہگاروں پر بھی اللہ یہ احسان کرے گا کہ اللہ ہمیں قرآن سکھا دے گا اور قرآن کا یہ علم ہماری طاقت کے مطابق اللہ ہمیں دے دے گا ہمارا کبھی بھی یہ خیال نہیں تھا اور نہ ہی ہماری یہ کبھی وہم و گمان میں بھی یہ آیا تھا ورنہ مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں قرآن کو بیٹھنے سے پہلے بچپن میں میرے والد صاحب وہ اکثر ان کے پاس قرآن کا ترجمہ ہوتا تھا اور جس سے وہ روزانہ تلاوت کرتے تھے اور ساتھ میں وہ ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھتے تھے تو چونکہ وہ سنتے تھے تو اسی لیے کبھی کبھی قرآن کو وہ اٹھا کے اپنے سامنے رکھ دیتے تھے کہ چلو قرآن کا ترجمہ لیکن جب بھی سورہ فاتحہ وہ شروع کیا ہے تو جب کچھ کچھ آیات وہ پڑی ہیں تو آگے جا کر پھر مضمون کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب اس کا مطلب کیا ہے تو اسی لیے دوبارہ قرآن کو کلوز کر دیتے تھے بند کر دیتے تھے اور اللہ نے یہ احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں اپنی کتاب کی اتنی سمجھ دی اور اللہ نے اللہ ہمیں ہمارا یہ تعلق قرآن کے ساتھ ہمیشہ برقرار رکھے تدری مل کتاب و ایمان اور آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے ایمان کی تفصیلات ایمان کی تفصیلات آپ نہیں جانتے تھے یہی وجہ ہے کہ قرآن کے بغیر ایمان کی تفصیل یہ نہیں سیکھی جا سکتی آج ٹھیک ہے یہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں لیکن ایمان کی تفصیلات بغیر قرآن کے یاد رکھیں کوئی بھی شخص اگر وہ یہ دعوی کرتا ہے کہ میں ایمان کی تفصیلات جانتا ہوں اور میں ایمان کی حقیقت قرآن کے بغیر جانتا ہوں جھوٹ بولتا ہے وجہ یہ کہ قرآن کے بغیر ایمان کی تفصیلات سرے سے سیکھی جا ہی نہیں سکتی اور یہ بندے کو تب پتہ چلتا ہے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے ورنہ یہ کھوکھلے دعوے ہیں اور ہر کسی کو بس شیطان نے اسی وسوسے سے اور اسی دھوکے میں ڈالا ہے کہ بس تم مومن ہو اور بس حج کرو عمرے کرو نمازیں پڑھو تہجد پڑھو لیکن ایمان کی تفصیلات سے وہ بالکل اندھا ہے اور بہرا ہے ولل ایمان اور آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے ایمان کی تفصیلات ولا کنجالنا ہنور لیکن ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو نورند روشنی اس کتاب کو ہم نے روشنی بنایا ہے اس قرآن کو اس روح کو ہم نے روشنی بنایا ہے نہ دی بی من منشہ او میں نہ ہدایت سے مراد توفیق ہے ہم توفیق دیتے ہیں اس روشنی کی منشہ و جسے چاہے میں نے اپنے بندوں میں سے و ان نقل لطح دی مستقیم یہاں پہ ہدایت سے مراد ہدایت کا وہ دوسرا مرتبہ کہ البتہ اے پیغمبر آپ سرات مستقیم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور بے شک آپ راہ دکھاتے ہیں لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف قرآن سیدھا راستہ یہ کون سا سیدھا راستہ ہے سرات اللہ, اللہ دی راستہ اللہ کا سیدھا راستہ یہ اللہ کا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں قرآن کو ذرا دیکھو اللہ کا راستہ قرآن نے کس کو کہا ہے سراط اللہ راستہ اللہ کا اللہ و ما سماوات الارض کہ جس کے اختیار میں ہے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں ہے اللہ اللہ تصویر المور خبردار یہ اللہ کی طرف تصویر الامور لوٹتے ہیں تمام کام تمام کام یہ اللہ کی طرف یہ لوٹتے ہیں اور تمام کام یہ اللہ ہی کی طرف یہ پلٹتے ہیں تو سورہ حامی مشورہ میں وہی دعویٰ تھا کہ شرک دعا کی نفی اور اس صورت میں جو تین شبہات ہیں ان تین شبہات کے جوابات وہ دیے گئے وملہ ہو اور جس پر گمراہی کی مہر اللہ لگا دے فمالہ میں ولی یہ ممبا تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی معاون یہ جی اللہ کی گمراہی اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد اور تم دیکھو گے ظالموں کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو وہ کہیں گے کہ آیا ہے پلٹنے کا کوئی راستہ واپسی کا کوئی راستہ اور تم دیکھو گے جب وہ پیش کیے جائیں گے اس عذاب پر اس آگ پر خاشعین جھکے ہوئے منظالِ ذلت کی وجہ سے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے چھپی آنکھ سے اور کہیں گے ایمان والے کے بے شک گاٹا پانے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو وہ اہلیم اور اپنے تابے داروں کو بروز قیامت خبردار بے شک ظالم وہ ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے اور نہیں ہوگا ان مشرقین کے لیے من اولیاء کوئی مددگار کہ وہ مدد کرے ان کی مندون اللہ اللہ کے بغیر اور جس پر اللہ گمراہی کی مہر لگا لے تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی راہ نجات کی یہ مانو اپنے رب کا حکم من قبل قبلس سے کہ آ جائے وہ دن لامارد دل ہو کہ واپسی نہیں ہوگی اس دن کے لیے من اللہ اللہ کی جانب سے یہ اللہ واپس نہیں کرے گا اور کوئی اور واپس نہیں کر سکے گا اس کی طاقت نہیں ہوگی نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی جائے پناہ اس دن اور نہ ہی ہوگا تمہارے لیے کوئی انکار فائدہ کرنے والا بس اگر یہ لوگ ایراض کریں روگردانی کریں تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے پیغمبر ان لوگوں پر نگاہ کرنے والا نہیں ہے آپ پر ذمہ داری مگر اللہ کا کلام پہنچانے کی اور بے شک ہم جب چکاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے کوئی مہربانی تو وہ خوش ہوتا ہے اس پر تکبر کرتے ہوئے اور اگر پہنچے انہیں کوئی مصیبت ان کے اعمال کے بسبب تو بے شک انسان وہ نا ہے خاص اللہ کے اختیار میں ہے بادشاہی خاص اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی وہ پیدا کرتا ہے وہ جو چاہے یہ بال یشاء و اناسن اور یہاں پہ قرآن نے اناس لڑکیوں کو لڑکوں پر مقدم کیا ہے اسی لیے تفسیر قرطبی میں قرطبی وہ کہتے ہیں کہ کسی والدین کی یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ انہیں پہلی اولاد وہ لڑکیاں دے اور بیٹیاں دے یہ ایک والدین کی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے یا بول مین اشا و اناسن بخشتا ہے جسے چاہے اناسن صرف لڑکیاں اور بخشتا ہے جسے چاہے صرف لڑکے اویو ضو جوکران و اناسن یا جوڑا دیتا ہے انہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں علوم اشاء او عقیم اور بناتا ہے جسے عقیمن بانج بغیر اولاد کے بے شک یہ اللہ سب کچھ جاننے والا قدیر قدرت والا ہے اور نہیں جائز کسی انسان کے لیے کہ بات کرے اس کے ساتھ اللہ مگر الہام کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا بھیجے رسولن کوئی فرشتہ تو وہ وہی کرتا ہے اللہ کے حکم سے وہ جو چاہے بے شک یہ اللہ بلند مرتبہ جس طرح ہم نے دیگر پیغمبروں کو وہی کی تھی اسی طرح وحی کرتے ہیں یا اپنے دین کی نہیں تھے آپ جاننے والے کہ کیا ہے مل کتاب کیا ہے کتاب کا بیان کتاب کا کیونکہ کتاب آئی نہیں تھی تو کتاب کا بیان آپ کیسے جان سکتے ہیں ولل ایمان اور نہ ہی یہ جانتے تھے کہ کیا ہے ایمان کی تفصیلات لیکن ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو روشنی توفیق دیتے ہیں ہم اس کے ذریعے جسے چاہیں اپنے بندوں میں سے اور بے شک آپ راہ دکھاتے ہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں آپ راستہ اللہ کا اللہی وہ ذات لہو مافظ السماوات و مافل الارض کہ خاص اسی کے لیے اختیار ہے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں خبردار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں سارے کام انجام تمام امور کا یہ اللہ ہی کی طرف یہ پلٹتا ہے وآخر دعوانا ان